<تصفيق> الحمد اللہ ربی السلات وسلام اللہ سئید الحمد السلیم نبينا محمد وعلى آله وصحبه باب نمبر بیالیس باب سکارات الموت موت کی شدت کا بیان موت کی سختی کا بیان حدیث نمبر ان اڑتیس انحشان قالت ہشام اپنے والد عروق سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کان من رجاعی بعض لوگ جو دیہاتی ہوا کرتے تھے وہ مزاج میں ان کی کچھ سختی تھی یاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم متأث وہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے آپ سے ملاقات کرتے تو آپ سے پوچھتے قیامت کب آئے گی پکان یم تو رکیلا جب وہ پوچھتے کہ قیامت کب آنے والی ہے تو آپ ان میں سے سب سے کم عمر بچہ یا لڑکا اس کی طرف نظر کرتے اور آپ کہتے تین آئی شادہ اگر یہ زندہ رہا لاودری کھل حت کام سے آ چکا اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا اس سے پہلے یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بڑھا ہونے سے پہلے پہلے تم پر یا اس کے بڑھا ہونے تک تم پر قیامت قائم ہو جائے گی اگر یہ زندہ رہا تو شام جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں یعنی مؤتاف تمہاری قیامت قائم ہوگی یعنی تمہاری موت آ جائے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا یہ سمجھنا کہ قیامت بہت دور ہے یہ اسی غلط پہنی ہے اسی لیے قیامت قریب ہو یا دور ہو سوال یہ ہے کہ اس قیامت کی تیاری کے لیے اس کے پاس جو وقت ہے وہ کتنا ہے اس کے پاس موت تک وقت ہے جیسی موت آئی قیامت قریب ہو یا دور ہو فرق کیا پڑتا ہے اس کا تو موقع ختم ہو گیا تو قیامت اگر قریب ہو تب کیا فرق پڑے گا اور دور ہو تو فرق کیا پڑے گا اس کو تو قبر میں رہنا ہے اور اس کے بعد ایک دن اس کو اٹھایا جائے گا اس کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت کتنا بچا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کی قیامت تب ہی قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے یعنی جو کچھ اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونے والا ہے اچھا سلوک ہوگا یا برا سلوک ہوگا اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا انعام والا یا سزا والا معاملہ ہوگا تو قیامت کے دن سزا شروع ہوگی ایسا تو نہیں اس کی سزا شروع ہو جاتی جیسے اس کو موت اور موت سے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے مجھرکین اور کفار کے بارے میں فرمایا جب ربو نہ وجوہا جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور ان کی پیٹ پر مارتے ہیں تو روح کے قبض ہونے سے ہی شدت اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ قیامت بہت دور ہے اور عذاب اور حساب اور ساری چیزیں بعد میں ہونے والی کافی وقت اس کے لیے ہے اس کی لائن انسان جیسے ہی مرتا ہے موت ہی سے اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اسی لیے آپ جب دیہاتی آپ کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کیونکہ قیامت کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے رعایت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ بس آنکھ جھپکنے کے برابر وقت ہے اور قیامت قائم اتنی بلکہ اس سے زیادہ قریب ہے تو ان دیہاتیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کبھی آنے والی ہے ابھی حالی میں جلدی میں آنے والی ہے تو پوشت پھر آئے گی کا اور مراد یہ تھا کہ وہ آپ سے کوئی تاریخ کوئی دل کچھ تعین آپ سے معلوم کریں کہ کب آنے والی علما نے یہاں پر کہا کہ اگر آپ دیہاتی تھے دیہاتی دیہاتی ہوتے ہیں تو آپ اگر ان کو یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا جیسے حدیث جبریل میں آپ نے کہا مل مسکور وان پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اگر آپ کہتے میں نہیں جانتا تو دین کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے کہ آپ آنے والے بھی بول رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تو آپ نے ایسا طریقہ اپنایا جس سے انکار بھی نہ ہو جائے کہ میں نہیں جانتا لا کا اقرار کر کے ان کے دل میں شک کی بات نہ آ جائے کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں بہت زیادہ علمی بات کرنے پہ لوگ نہیں ہیں لیکن ان کو ایسا جواب دیا جائے اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ بچہ اس کے ج... یعنی بڑھاپا آنے تک تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی یعنی یہ بڑھا ہونے تک تو یہ تو زندہ رہنے والی نہیں ہے تو ان کی موت آتے ہی ان کا سارا معاملہ شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بڑھا ہونے تک قیامت قائم ہو آپ نے فرمایا قامت علیکم قیامت آپ نے کہا تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی ساری دنیا کی نہیں بلکہ تمہاری قیامت قائم ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہونا ہے انعام اور عذاب یہ سارا معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا موت ہی سے اسی لیے ہی شام نے کہا اس سے مراد یعنی قیامت سے مراد تمہاری قیامت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت آ جائے گی اور وہ سارا معاملہ تمہارا شروع ہو جائے گا تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اچھا اور برا معاملہ موت سے شروع ہو جاتا ہے لہذا قیامت کو دور دیکھنا اور بے فکر ہونا یہ جہالت ہے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ موقع کب آنے والی ہے اصل مسئلہ میرا ہے ساری دنیا کا نہیں قیامت آئے گی دنیا ختم ہو جائے گی سب کچھ میں رہوں گا نہیں رہوں گا میرا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ یعنی ساری دنیا کو مہلت ملی ہے قیامت تک کہ پورا عالم چلتا رہے گا نظام جہاں تک کہ قیامت آئے قیامت پر سب ختم ہو جائے گا تیرا تو سوچ تیرا کیا یہ نظام تیرے بعد بھی تو چلتا رہنے والا ہے تیرا نظام روکنے والا کب ہے موت موت تیری آئی گویا کہ تیرا سارا معاملہ ختم ہو گیا تو تم دنیا کے ختم ہونے کی بات سوچ رہا ہے تو اپنے بارے میں سوچ کے تیرا وقت کتنا بچا ہوا ہے قیامت کے لیے کتنا وقت بچا ہوا ہے تو سوچ سے کیا لینا دینا تو یہ سوچ کے تیرا وقت کتنا باقی ہے تیری زندگی کتنی بچی ہے جیسے تو مر جائے گا تیرا سارا اچھا اور برا معاملہ شروع ہو جائے گا قبر ہی سے بلکہ اس سے پہلے سے لہذا ایک آدمی کو قیامت کے بارے میں سوچ کر کہ بہت وقت باقی ہے بھی اور بہت ساری علامتیں آپ جیے ہی ہو سکتا ہے آج رات میں ہماری موت ہو ہو سکتا ہے کل صبح ہماری موت ہو کل شام تک ہماری موت ہو تو قیامت سے ہمارا لینا دینا کیا ہے اس اعتبار سے کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آنے والی ہے ہم تو رہیں گے بھی نہیں ہماری موت اس سے پہلے آ جائے گی اصل مسئلہ ہمارا ہے دنیا کا نہیں تو ہم اپنی تیاری کی سوچیں نہ کہ قیامت کب آئے گی اسی لیے آپ دیکھیں سلف میں بعض جیسے ابو قیس کہتے ہیں شہید تو جنازی القامہ تابعی ہے کہتے ہیں میں ایک جنازے میں تھا جس میں حضرت القامہ وہاں موجود تھے قال اما فقد قامت فقل جب اس کو دفن کر دیا گیا جس کی موت ہوئی تھی تو حضرت علقما نے کہا کہ یہ اب اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کو دفن کر دیا گیا نا اب اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی ابھی اس کا سارا معاملہ انعام عذاب کا جو بھی ہوگا شروع ہو جائے گا اور جیسے کہ آپ, آپ نے سنا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کمر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں لیا ماروئی تمام ورن کب ویل میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ڈراونا نہیں دیکھا دہلا دینے والا نہیں دیکھا تو قبر ہی سے تو معاملہ سارا شروع ہو جائے گا تو ہم کو اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہیے نہ یہ کہ ہم قیامت کے بارے میں سوچتے رہے ہیں اور اس کی نشانیاں کتنی اور کب آئے گی اور کتنا زمانہ بچا ہوا ہے تیرا ٹائم کتنا بچا ہوا یہ سوچ لہذا یہ یاد رکھنے والا آدمی ہمیشہ گھبرایا ہوا، سہما ہوا اپنی تیاری کرنے میں لگا ہوا رہے گا وہ بے فکری کے ساتھ نہیں جیتا حدیث نمبر ابن ابناری الانصاری ابو قطع ابن ربی انصاری کہتے ہیں انہو كان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا فقال مستری ہوں آپ نے کہا کہ راحت پا گیا یا اسے اس مل مستری ہو ولمسترا ہو صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مستری اور مسترا خمن کیا ہے راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے مزلو اس سے راحت پا گئے کیا ہے یہ یس أَلْ سریف نصب دنیا وہ اضاح الرحمت اللہ آپ نے فرمایا مومن بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اور یہاں کی اذیت سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف راہ پا جاتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے مسائد سے نکل کر وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے اور وہاں اس کو راحت ہوتی ہے عبد فاجر یس سری امراد و شاہ جراب لیکن ایک فاجر بندہ یعنی مومن کے بالمقابل جب فاجر آئے گا تو اس سے منافع یا کافر مراد ہے۔ جب ایک فاجر بندہ دنیا سے جاتا ہے گناہگار کافر دنیا سے چلا جاتا ہے یس سری امن رباد و بلاد و شاہ اللہ کے بندے بستیاں علاقے اور اسی طرح سے پیڑ اور اسی طرح سے جاندار سب کے سب اس سے نجات پا جاتے ہیں یعنی اس سے راحت پاتے پا ہیں کیونکہ اس کا وجود اپنی ذات میں لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے کیونکہ وہ پاجر ہوتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے آخر کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے وہ خود سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کا حق مارتا ہے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے اور مزید یہ کہ اس کے وجود سے اس کے گناؤ کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی لپیٹ میں دوسری مخلوقات بھی آ جاتی ہے جب فاجر کا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے حصے دوسرے جاندار بھی بنتے ہیں سیلاب آنا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا یا جو بھی اس طرح کے عذاب آتے ہیں اس عذاب کا شکار دوسرے جاندار بھی ہوتے ہیں تو اس کے دنیا سے جانے سے وہ راحت آ جاتے ہیں اس سے بھی اور اس کے سبب آنے والے عذاب سے بھی تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی زندگی دنیا میں نصب اور اذیت والی ہوتی ہے یعنی دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے اور تھکن اور پریشانی کا شکار ہمیشہ رہتا ہے دین پر چلتا ہے تخوا کا اہتمام کرتا ہے حرام سے بچتا ہے حلال کے لیے محنت کرتا ہے عبادات میں لگا رہتا ہے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے تانے لوگوں کی تکلیفیں مخالفین کی طرف سے سازشیں سب جھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار بن کے دنیا سے ان مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے ان مصیبتوں سے راحت پا جاتا ہے سی حدیث میں آپ دیکھیں گے آپ نے فرمایا اور دنیا سے جنرل محمد دنیا مومک کے لیے قید کرنا ہے وہ یہاں قید رہتا ہے یہاں سے بھاگ نہیں سکتا ہے کوئی خوشی نہیں کر سکتا ہے لیکن ایک کے بعد ایک مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں شریعت کی کوئی ادا اس پر ہوتی کہ وہ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا بہت سارے بندروں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے پھر اسی طرح سے بیماریاں اس پر آتی رہتی ہیں پریشانیاں اس پر آتی رہتی ہیں اللہ کی تقدیر ہے اس کے اوپر مصیبت کے بعد ایک آتی رہتی جتنا نیک ہوگا اتنی مصیبت زیادہ ہوگی میوری دلّاہ یوسف مین ہوں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے پھر مزید یہ دین پر چلنے اور جمنے اور دعوت دینے کی وجہ سے کی سازشیں اور ساری پریشانی وہ جیتا رہتا ہے جیتا رہتا ہے موت اس کے لیے ان مصیبتوں سے ابیتوں سے راحت بن جاتی ہے وہ راحت کا جو دنیا سے نکل جاتا ہے کیونکہ آنے والی زندگی اس کے لیے رحمت والی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے لیکن فاجر فاجر یہاں پر جو چاہے کرتا پھرتا ہے دندنا دنا کا پھرتا ہے ظلم و زیادتی کرتا ہے لیکن پھر جب دنیا سے وہ جاتا ہے دوسروں کو راحت نہیں اب آدمی اپنے بارے میں सोचे کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے اس کے جانے کے بعد اس کو راحت ملے گی یا اس سے لوگوں کو راحت ملے گی اگر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے تو کسی کی عزت خراب کر رہا ہے کسی کے جان و مال کا نقصان کر رہا ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے تو ایسا آدمی دنیا سے جائے لوگوں کو راحت مل جاتی ہے ہم راحت پانے والے بنے ایسے نہ بنے کہ ہمارے جانے سے لوگوں کو راحت ملے ہم ایسے دنیا سے جائیں کہ لوگوں کو ہماری کمی کا احساس ہو یہ نہیں کہ ہمارے جانے کی خوشی ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھی زندگی دے اور اچھی موت دے ایک بات ایک حدیث اس باب میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا خبر المخ میں اطتملہ الرحمتی بحری جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے پاس ایک ریشم کا کپڑا روشن لے کر آتے اس کی روح سے کہتے ہیں نکل باہر نکل ایسے حال میں نکل کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تج سے راضی روح و روحانی وَرَبِّن غَيْرِ غَتْبَان اللہ کی طرف سے روح اور ریحان راحت اور خوشخبری اور نجات اور نعمتوں کی طرف چل اور ایسے رب کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے پر غصہ نہیں ہے فَتَقْرُجُكَ أَقْيَ بِرِيخِ الْوِسِّ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُ بَوْدَ وہ روح نکلتی ہے جیسے مشک خوشبو ہوتی ہے اس طرح سے وہ جسم سے نکل جاتی ہے خوشبو کے ساتھ یہاں تک کہ فرشتے باز باز اس کو اپنے ہاتھ میں ایک ایک کے بعد دوسرے اپنے ہاتھ میں سرو کو لیتے ہیں باب یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یعنی کیسی ع عمدہ پاکیزا روح ہے جو تمہارے پاس زمین سے آئی ہے محمنی یہ فرشتے اسے روح کو لے کر مؤمنین کی روحوں کے پاس جاتے ہیں جہاں سارے فوت شدہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں فرح بھی وہ جو مومنین کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں جو پہلے دنیا سے چلے گئے تھے یہ جب ان میں جاتا ہے تو اس کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچڑا ہوا کوئی آدمی جو گیا تھا سفر پہ کہیں اب وہ آیا ہے تو اس ملاقات سے جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں تو ویسے وہ روحیں اس کے جانے سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں ماذا گا پائے ماذا ماں گا پالا وہ فلاں اس کا کیا ہوا وہ فلاں اس کا کیا ہوا یعنی جو دنیا میں یہ چھوڑ کے گئے تھے اس آنے والے کو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو دنیا میں میرا بیٹا کیسا میرا فلاں کیسا بیوی کیسی بلا بھائی کیسا فیا کو <دَعُو> اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ان روحوں میں سے کچھ کہتے ہیں دعو، چھوڑو نہ ہو کر نہ غم دنیا یہ اتنا دنیا کے غم میں پریشان تھا اتنی پریشانی سے نکل کے آیا ہے اب اس کو سکھاؤ اب اس کو چھوڑ دو امام نس اور حاکم نے روایت کیا جائے حدیث صحیح ہے ایک اور روایت میں جسے ابو ایوب انساری نے روایت کیا ہے کہتے ہیں ان میں سے, سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو تھوڑا ٹائم تو دو تھوڑا موقع دو کہ وہ راحت پائے ابھی تو آیا ہے اس لیے کہ دنیا میں بہت تکلیف میں کھائی ان تکلیفوں سے نکل کے یہاں آیا ہے اتنے سارے سوال پورس پر کو پریشان کر رہے ہو چھوڑو اس کو تھوڑا آرام کر تھوڑا راحت اس کو پا کے وہاں سے آیا ہے اب اس کو پریشان مت کرو تو اس ایک بات یہ معلوم نے اس کو اپنی کتاب و ظخم میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے معقوف ہے اور پہلی روایت مرکوف ہے جس کو امام نسیح نے روایت کیا ہے اور شیخ الادانی نے اب سیاح میں اس کو حدیث نمبر دو ہزار سو اٹھاون پر ذکر کیا اور سیلزام صحیح نے حدیث نمبر چار سو نبے پر تو اس ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جا موجود ہوتی ہے اور پری سے جب اس کی روح نکال کے لے جاتے ہیں تو ان روحوں کی اس روح سے ملاقات ہوتی ہے اگر یہ نیک تھا نیک لوگوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں لوگوں کے بارے میں اور پھر کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں جانی بھی جو اس کو ابھی تھک کے آیا ہے اتنی تکلیفوں سے مصیبتوں سے نکل کے آیا ہے اب یہاں آ کے اس کو پریشان مت کرو سوالات پوچھ پوچھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے جو گیا ہے اس کے بعد جو جاتا ہے اگر دونوں کا حال اچھا ہے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے بعض لوگ اپنے کوئی کسی کا بھائی گیا کسی کا باپ کسی کی اولاد کسی کی بیوی کسی کا شوہر دنیا سے گیا ہے اگر وہ نیک تھا تو بس انسان کی موت کے بعد اس کی ملاقات اس سے ہوتی ہے عالم ارواح میں اور اچھے حال میں اگر وہ ہے یہ بھی اچھے حال میں ہے تو ان کی ملاقات یقیناً ہوتی ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روحوں کو ان کی یادداشت باقی ان کی رہتی ہے وہ بھول نہیں جاتے ہیں وہ صرف ایسا نہیں کہ بس ایک روبوٹ کی طرح ہو وہ خود انسان کا وجود ہے اس کی اصل ہے جسم تو اس کا محتاج اصل روح ہے وہ ساری یادداشت ان کی ہوتی ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے وہ کلام کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ ان کو یاد ہوتا ہے کون کون جبکہ جسم ان کے پاس ابھی نہیں ہے دماغ یہاں چھوڑ کے گیا ہے لیکن اس کو یاد ہے سب کچھ ساری یادداشت روح کے پاس ہوتی ہے وہ جسم کی محتاج نہیں اس کے لیے لیکن ہم کیسا کو سمجھ سکتے تفصیلات اس کی روح بولے لوگ اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے رب کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق نہیں میرے رب کے امر کے نتیجے میں روح پیدا ہوتی ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے کیسے قائم ہے کیسے زندہ ہے روح کیسے باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ ماں اوتی تم میں نے کلیلہ تمہیں بہت تھوڑا علم کیا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے بھی پچھلی حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے کہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے بہت پریشان ہو کے آیا ہے کیونکہ دنیا میں پریشانی پہ پر پریشانی پہ پر پریشانی آتی رہتی ہے یہ موت, یہ موت ہے جو سلسلے کو ختم کرتی ہے یہ موت ہے جو اس سلسلے کو ختم کرتی ہے بشرط دیکھے مرنے والا اچھا انسان مرنے والا مومن ہو نیک ہو تو وہاں راحت پا جاتا ہے تو دنیا کی تکلیف چاہے کتنی کیوں نہ ہو کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اپاہد ہے کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے کوئی کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے دنیا میں کوئی عذاب میں ہے کوئی جیل میں قید ہے کتنے لوگ ہیں جو کتنی بری بری حالتوں میں ہیں ظلم و زیادتی برداشت کرتا ہے آدمی دنیا میں دعوت کی خاطر حق کی خاطر یا ایسی حکومتوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بس یہ موت ہے موت تک ہے موت کے بعد راحت ہے لیکن اگر برے حال میں رہا تو موت اس کے لیے عذاب کی شروعات مل جائے گی اس سے زیادہ مصیبت ہوگی اسی لیے حدیث میں جیسے کہا گیا کہ دنیا سی جو مقمین وہ جنت ہے کافی کافل کے لیے جنت ہے تو بعض اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ تو کافر ہوتے ہیں لیکن دنیا میں مصیبت میں ہوتے ہیں علماء نے کہا کہ اگر وہ آخرت کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھے وہاں اتنا عذاب ہے کہ یہاں کی تکلیفیں اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھے تو یہ راحت محسوس ہوگی باغ کی طرح محسوس ہوگا باغ کی طرح محسوس ہوگا اور اگر آخرت میں جو نعمتیں ہیں مومن اگر ان کے مقابلے میں وہ دنیا کی نعمتوں والی حالت میں بھی رہے تو اس کو قید خانے کی طرح ہی مل جائے وہ اتنی اعلیٰ زندگی ہے تو کیوں نہ آدمی اس زندگی کے لیے کوشش کرے کیوں دنیا کی نعمتوں اور یہاں کی زیب و زینت کے لیے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کو برباد کرے آدمی اتنی بڑی اپارچونیٹیز کو ملی ہے یہاں اچھا جی تاکہ وہاں کچھ کو اچھا اچھی سے بہتر زندگی ملے ہم کیوں نہ یہاں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں حرام کی طرف نہ جائیں معاصر کی طرف نہ جائیں اللہ کی رضا کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں اسے کے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے جسم سے نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اللہ تُ سے راضی یا تومعین ارد ارجع رب کے راؤدیت مرغا اے پاک روح یا اطمینان والی رو نکل ارجعی الى رب چل واپس سے اپنے رب کے پاس اپنے مالک کے پاس اپنے رب کی طرف واپس چل رب مرضیہ اس حال میں یہ تو پد خلی کے عبادی ود کلی جنت میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا ابن قیمۃ اللہ علیہ کتاب و روح میں کہا شاید سے معلوم ہوتا ہے اور بھی دلیلیں ایسی ہیں کہ مومن مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے اس کی روح اس کی روح جنت کی نعمتیں پانے لگ جاتی ہیں مرنے کے بعد کیونکہ یہاں پر فا کے ساتھ آ رہا ہے اور مرتے ہی اس کو بیان کیا جا رہا ہے نکل جسم سے اور داخل ہو جائے جنت میں تو اسے کئی مرح پلا کیا اور کئی حدیثیں بھی اس کے اسی تعین میں ہیں لیکن جسم کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا قیامت کے لئے. جسم کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں جائے گا تو دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہوگی یہاں کی مصیبتیں بھی ختم ہوں گی آدمی کو چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھے اور دنیا کی زندگی میں کھو کے اپنی آست آخر کو خراب نہ کرے حدیث نمبر چالیس مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ مالک رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاح می کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں فیر جون کا مانگ ہوا ہے دو چیزیں واپس لوٹاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے یک باغل و املو تین چیزیں جو پیچھے جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کے اس کے امال فیر جو اہلو ہو معلوم اس کے گھر والے اور اس کا ماں تو واپس آ جاتا ہے وہ یب کا اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں کفناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یا قبرستان جا کے پڑھتے ہیں سب اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں دوست احباب ساتھ میں جاتے ہیں کچھ لوگ سواریوں پر بھی گھر والے آتے ہیں چوپایوں پر اس زمانے میں سواریاں اونٹ گھوڑا اس طرح کی خچر اس طرح کے جانور تھے اس کے غلام بھی جاتے ہیں اس کا مال ہے اس کے غلام بھی جاتے ہیں علماء نے کہا یہاں مال جاتا ہے ساتھ کا کیا مطلب ہے اس کے غلام جاتے ہیں اس کے مال میں سے اس کی ملکیت امی معاملہ کرتے اس میں یعنی اس کی ملکیت سے تو انسان کی سواریاں اس کے غلام اور بہت سارا مال بھی اس کے ساتھ میں جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ اور اس کے امال بھی جاتے ہیں لیکن کچھ دیر کھڑے ہوتے ہیں گھر والے اور پھر مٹی دینے کے بعد ہاتھ جھٹک کے اور پھر ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کوئی بہادر پہل کرتا ہے کوئی ضرورت مند پہل کرتا ہے جانے کی شرمندہ نہیں ہوتا میں پہلے جا رہا ہوں اور پھر اس کے پیچھے یہ گیا تو ہم کیوں کے تو وہ بھی پیچھے جاتے ہیں رکتا نہیں اس کے ساتھ میں قبر میں رکنا تو بہت دور کی بات ہے قبر پہ رکنا کتنے لوگ رکتے ہیں رونے والے کچھ رک جاتے ہیں لیکن ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے وہ بھی کچھ وقت تک رکتے ہیں کہ کوئی آگ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہو تو چلو لوگ انتظار کرتے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں چلو اور مجبور ان کو بھی جانا پڑتا ہے سب سے مبارکت ہے سب کو چھوڑ کے جانا ہے اور سب ہم کو چھوڑ کے جائیں گے محبتیں چھوڑنے میں مانے نہیں بنیں گی نہ موت لحاظ کرے گی کہ اس کو گھر والوں سے کتنی محبت تھی بیوی سے محبت تھی بچوں سے محبت تھی بہت پیارا بچہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے ایک مہینہ تو ہوا ہے اس کو موت بالکل نہیں لے جائے گی اور جتنے رشتے دار ہیں جتنے قریبی دوست احباب ساتھ میں چائے کی پیالیوں پر آپس میں ہنسنے بولنے والے رشتے دار اس کی محبت اس کرنے والے گھر والے اس کے بیوی بچے جو اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ان کو بھی اس भी بغیر جینا پڑے گا ان کو بھی اس کے بغیر جینا پڑے گا اور اپنی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا جی لیں گے اس کے بغیر چھوڑ کے جانا ہے سب کو لیکن رہے گا پیچھے کیا اس کا عمل رہے گا وہ ساتھ میں رہے گا بلکہ اس کی قبر میں بھی آگے گا حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ جب نیک بندہ ہو یہ خوبصورت شخص آتا ہے کہتا ہے اچھے انجام کی بشارت سن لے کون ہو تمہارا چہرہ ایسا ہے کہ خوشخبری کے لیے بھیجا جانے لائق ہے کہتا میں تیرا عمل ہوں میں تیرا عمل ہوں تو آدمی کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر برا عمل ہو بدسورت بن کے آتا ہے اور کہتا ہے برے انجام کی کچھ خوشخبری سون وہ کہتا کون ہے تو اس لائق وہ کہتا میں تیرا عمل تو نہیں تو مجھ کو بنایا میں تیرا عمل ہم یہ دیکھیں کہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے ہم کیسے امال آگے بھیج رہے ہیں اچھے یا بُرے اچھے یا بُرے طاعت والے یا معاشیت والے ان سے ہمارا سابقہ پیش آنے والا ہے قبر میں اس اس کو دیکھنا ہے کا دیدار کرنا ہے اچھا تو اچھا برا تو برا لیکن رشتے دار اور سارا مان سب رہ جائے گا مر جائے گا جیل میں ہاں سارا نکال لیا جائے گا سارے کارڈ اور سارے پیسے کیش انگلیوں کی انگوٹھیاں گلے کے نہ جانے چین کیا, کیا پہنتا آدمی قمیص بھی نکال لیں گے بنیاد نکال لیں گے سب نکال دیں گے اس کو پیسے اس کے وایلیٹ سب نکال لیں گے اس دشمن لوگ نہیں نکالیں گے یا اپنے نکالیں گے جتنا کلوز ہوگا اتنا ایکس اس کو زیادہ ہوتا ہے وہ سارا نکال لے گا لباس اس کا ہارت نکال لیں گے اس کو اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی پانی ڈالا جائے گا اور سب اس کو پڑا رہے گا غسل دیا جائے گا اس کو بیل کی پتیاں لائیں گے اس کے ہاں صابن ہوگا اس میں گلوز پہنیں گے لوگ پانی ڈالیں گے کوئی منہ پہ ڈال رہا ہوگا ہاتھ رکھ کے کوئی ہاں پاؤں دلا رہا ہوگا کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے چار پانچ لوگ مل کے غسل دے رہے ہوں گے چپ چار پڑا خاموش رونے والے دور کھڑے رو رہے ہوں گے گھر میں عورتیں رو رہے ہوں گے لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا نہ بول سکتا نہ کچھ کچھ نہیں چپ اور سارے اس کو ہاں تین بار پانچ بار سارا بہا دیں گے سب کچھ کر لیں گے اس کے بعد سب پوچھیں گے کفن میں اس کو لپیٹ دیں گے رکھ دیں گے اس کے بعد اٹھا کے چلیں گے قبرستان پہنچیں گے نماز پڑھائیں گے اس کے بعد ختم کبھی مسجد جائیں گے وہاں سے پھر قبرستان جائیں گے نماز پڑھ لی سارے رشتے دار آئے ملے کوئی آ رہا ہے رکے ہیں چھ, اس کے بعد آ گئے سب لوگ پڑھ لی نماز ہوگی نماز اب اس کے بعد کون اترے گا کون اترے گا کون اترے گا میں اترتا ہوں کبھی رشتے دار کبھی پڑوسی کبھی کوئی اترے گا اتار لو بھائی سارے بولیں گے یہاں سے کرو وہاں سے کرو وہاں سے کرو میرا چپ بیٹھو سب کوئی کچھ بولو مس اتاریں گے اس کو رکھ دیں گے ہو گیا کوئی ہاتھ دے گا اس کو اس کو کھینچ لیں گے آخری آدمی جو باہر نکلے گا سب سیٹ کرے گا برابر قبر میں رکھے گا ہو گیا ہاں ہاتھ لاؤ بھائی کسی کا ہاتھ دو وہ بولے اب جدائی ہے ختم اب تو میں رہنے کے لیے تھوڑی آیا تھا قبر میں میں تو تجھ کو پتا کرنے کے لیے آیا سب صحیح ٹھیک ٹھاک رکھ کے اب میں جا رہا میں رہنے والا نہیں اتنی خبر بیٹا ہو بھائی ہو دوست ہو نکل گیا ہو اب اس کے بعد کیا ہوگا ساری تیزی کے ساتھ منٹوں میں کام کمانا فوراً تین تین ہاں لپے بھر کے لوگ ڈالنا شروع کریں گے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے دوست دشمن کریبی بعید والا سارے, سارے آفس والا ہاں پڑوس والا سب کے سب مٹی ڈالنے گا اس کے اوپر ڈال ایسی تیزی سے بےتحاشا سارے مٹی ڈالیں گے یہی کام کرنے کا تھا بس اور وہ پڑا رہے گا اپنے اپنی قبر میں قتل کے اندر پھر اس کے بعد سارے اور بڑی بڑی ہاں, مٹیاں اوزار سے اس کے اوپر ڈالیں گے بالکل سب کریں گے اس کے بعد رک جائے گا آپ کیا کرنا تھوڑی دیر رکیں گے اس کے بعد سب ایک ایک, ایک, ایک کر کے وہ کاطلا پورا اکیلا یہ رہے گا اور اس کا عمل یہ ہم سب کی کہانی آپ نے ساری کوئی مرد اور جوان بڑھا. سب کو یہ فیس کرنا ہے پھر اس کے بعد فیامت تک رہنا ہے قبر میں قیامت تک رہنا ہے قبر میں کیا تیاری کی ہے اس کی ہم نے کتنی تیاری کی اس کی کب آئے گی موت کبھی بھی آ سکتی ہے آج بھی آ سکتی کل بھی آ سکتی ہے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں گھر والے گھر والے اس کا مان اس سے امان بیا جو الگ لیکن واپس آ جاتے ہیں کون گھر والے ہیں. اس کا مال واپس آ جاتے اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے مال واقع عمل کر عمل کام آئے گا گھر والوں کے پیچھے امال برباد مت کر گھر والوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نمازیں برباد مت کر اپنی عبادات کو برباد مت کر اپنی نیچوں کو ضائع مت کر اپنے اوقات کو پناہ مت کر ان, ان, ان, ان لی بک کر رہے لیکن اپنے لیے تھی کیا کیا ہے ان کی دنیا کے لیے تو کر رہا ہے اپنی آخرت کے لیے اپنی قبر کے لیے نے کیا, کیا ہے اتنا مطلب ان کی ان کی دنیا بنانے میں کہ اپنی آخرت بگاڑتے ہیں ان کی دنیا بنانے میں اتنا دیوانہ مست ہو جائے کہ اپنی آخرت برباد کر لے ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی بنا اور ان کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا اکن مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخر کی تیاری کرے حدیث نمبر اکتالیس علی نیومر عمر رضی اللہ عبد الحب نیومر تعلنت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت وطن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی اس کا ٹھکانا جہاں اس کو آسرت میں رہنا ہے اس کو صبح شام دکھایا جاتا ہے ام النار ام النار و ام جہنم ہے تو جہنم دکھائی جاتی جنت ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اورتے ہیں دیکھ یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن کچھ کو اٹھایا جائے یعنی قیامت کے دن کچھ کو اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر یہاں جائے, جائے گا تو اس کا انجام قبر ہی میں اس کو دکھایا جاتا ہے ایک اور حدیث ہے جس میں اس کی تفصیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیل ول فی قبری غیر ولا مشغوف ولا مشعور کہ میت جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اور اگر وہ نیک آدمی تھا تو اسے قبر ہی میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے ایسے حال میں کہ وہ گھبرایا ہوا یا پریشان نہیں ہوتا ہے تم میو کال تم میو کال رہو پی می اس سے پوچھا جاتا ہے کس حال میں تھا تنیا میں کیا حال تھا تیرا فن تو پھر اسلام وہ کہتا میں میں اسلام پھر تھا فیوکال لہ ماں ہاضر رجول اس سے پوچھا جاتا ہے انسا ان کے بارے میں کیا بولنا ہے بخاری کے الفاظ میں ہے لہو ماں ہاضر رج محمد ان کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا تھا دنیا میں آپ کیا کہتا ہے نہیں تب کیا کہتا تھا ماں في هذا رضول محمد نام لے کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے رسول, من کو رسول جا أنا من اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیلے لے کر تو ہم نے سچ مانا کو ہم نے آپ کی تصدیق کی حل را طری سے اس سے پوچھتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے, ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے بل جہنم کی طرف سے ایک فرجہ ایک کھڑکی جیسا اس کے لیے کھولا جاتا ہے پیم گورا یا نظر اٹھا دیکھتا ہے تو اس کھڑکی میں سے دکھائی دیتی جہنم کی لپتے آپ کی لپتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو چبا جا رہی ایک دوسرے کو نگل جا رہی ہے کس چیز سے بچا دیکھ اللہ نے کس چیز سے بچا تم میو کرد لہو قیبل پیا و ماں پیا اس کے لیے دوسری ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے کہا جاتا ہے دیکھ ذرا یہاں پہ وہ دیکھتا ہے وہاں اس کو جنت دکھائی دیتی ہے اور جنت کے سارے وہاں کے پھل پھول اور وہاں کے باغات میں سب کچھ انہیں متع دیکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ یہ تیرا ٹھکانا ہے فیو کال لہو الی یقین جملہ یاد رکھنے کا ہے اسے کہتے ہیں دنیا میں تو یقین کے ساتھ جیا دنیا میں تو یقین پر قائم تھا زندگی بھر یقین کے ساتھ جیا وہ متا اور اسی یقین پر تیری موت شک کے ساتھ نہیں انکار کے ساتھ نہیں تو یقین پر جیا اور یقین پر مرا اللہ اور رسول کی بات پر یقین کرتا تھا اور اسی حال میں تو مرا وہ تو تب انشاءاللہ اور اسی یقین کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا انشاءاللہ فرشتے کہتے ہیں اس سے یعنی اس کو کچھ خبر سناتے ہیں جنت بھی دکھاتے ہیں جہنم بھی اس کو دکھاتے ہیں جہنم دکھا کے کہتے ہیں دیکھ بچا تو یہاں جاتا جا اگر بگڑ کے آتا تھا. اور پھر جنت دکھاتے ہیں اسے اور کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا ٹھکانا ہے یہاں جائے گا جائے. اور تو یقین پہ تھا یقین پہ جیا یقین پہ مرا یقین پر ہی اٹھے گا ان یہ جو زندگی ہے یقین والی ایسی زندگی جی کے دنیا سے جانا یہ کمال ہے یہ کامیابی ہے پیسے والا صحت والا خوبصورت ریاست سیاست دنیا کی ساری چیزیں کچھ بھی کام کریں یقین کنچ یقین کی دولت ہمارے پاس کتنی ہے اللہ کی بات یقین رسول کی بات پر یقین قرآن کی آیات پر یقین احادیث پر یقین آخرت کا یقین اللہ کے وعدوں پر یقین یہ ساری نیکیوں کی قبیلت اس پر یقین گناہوں کی وعین اس کا یقین یہ سارا یقین اگر ہماری زندگی میں ہے یہ قبر میں کام آئے گا یہ قبر میں کام آئے گا پیسوں کا یقین پیسہ ہے تو سب کچھ ہے کچھ بھی کام کر رہی نام بھی نہیں پیسے کا یہاں پہ ڈگری کا یقین دنیا کی ساری چیزوں کا یقین عہدے اور دنیا کے سارے رشتے سارے وسیلے کچھ بھی کام کریں اگر تیرا عمل صحیح تھا، تیرا ایمان صحیح تھا تو کامیاب نہیں تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے جو بھی شخص ہوتا ہے اسے اس کا ٹھکانہ جہنم کا دکھایا جاتا ہے اگر وہ برا تھا یعنی اگر برا ہوتا تو, تو یہاں جاتا. اس کو دکھایا جاتا ہے اگر تیرے بگاڑ ہوتا تو بڑھ تو تاکہ اس کے دل میں شکر پیدا ہو اچھا ہوا میں نے اچھا جی کے آیا اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا لیا وَلَا اور جو بھی آدمی جہنم میں جانے والا ہے اسے اس کا جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے لو احسن اگر تو اچھا جی کے آتا نا یہاں جاتا ہسرتن تاکہ اسے حسرت ہو کاشی میں اچھا جیتا اس کو بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے اگر تو اچھا جیتا نا تو یہاں جاتا لیکن دیکھ نہیں جائے گا جاتا. نیک انسان جہنم دکھائی جاتی دیکھ اگر بگڑ کے آتا یہاں جاتا بچ گیا اس کے اندر شکر پہلے اللہ کا احسان ہے اللہ نے بچا لیا دیا تو یہ اس کو دکھایا جاتا ہے تو قبر ہی سے انسان کا انجام شروع ہو جاتا ہے قبر ہی سے انسان کا یہاں دفن کر کے آئے وہاں شروع ہو گیا اس کا کام قیامت کا انتظار کرتے بیٹھا تھا دنیا میں دفن کر دی اس کو وہیں سے شروع ہو گیا اس کا جلنا جانم سب دیکھنا شروع ہو گیا کتنی دور ہے دیکھیے جہنم کتنی دور ہے جناس یہاں مرے وہ سنگیے ایک نماز نہیں تو دوسری نماز میں ہو جاتا کام تمام زہر میں مرا اصل میں ملا دی فور پبلک پوچھ لیے کب ہے جناز کب ہے اصل میں ہے مغرب میں ہے. فوراً آگے نماز میں کام تمام ختم چار پانچ گھنٹوں کے اندر سب ختم ابھی تیاری کر رہا تھا شکاگو جانا ہے ابھی تیاری کر رہا تھا سویٹزلینڈ جانا ہے ایکسیڈینٹ ہوا یہ ہوا سارا کام ڈاکومنٹن ہو گیا गया سیٹ دفن ہو گیا گھر پہ آگے سب بیٹھے رہتے چپچا کوئی ہو رہا کوئی کچھ کر رہا کوئی چائے دے رہا کوئی کھانا دے رہا سب شروع ہو جاتا ختم ہو گئی سی چیپٹر کلوز فائل بند یہ انسان کی کہانی سارے پلان سارے سب دھرے کے دھرے بڑی بڑی باتیں سب پتا رونے والے روتے یاد رکھنے والے یاد رکھتے کچھ دن تک زیادہ لوگ روتے اس کے بعد دیرے دیرے دیرے کبھی کبھی یاد آنے لگتا اوکیجنلی اس کی میمریز یاد رکھتا ارے وہ کتنا اچھا آدمی تھا گیا گیا اچھا تھا نا ہاں اچھا لگتا ایسا یاد تھا ہو उसके लिए दुनिया रुकती ही नहीं कोई सोचता था मैं नहीं तो फिर कैसा होगा तू नहीं तो कुछ भी रोका तू गया कुछ रुका हमसे पहले बारे गए कुछ रुका नहीं रुका सब चल रहा दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी सब सिलसिला दुनिया का चलता रहता है तू समझता था तेरी वजह से सब गाड़ी चल रही है तू चला गया गाड़ी फिर भी चल रही है تیری جگہ دوسرے آ گئے تیری جگہ دوسرے آ گئے تو یہ سمجھتا تھا میں نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا بھرم تھا دھوکا تھا جیل لیا انہوں نے تیرا سمپن ہو گیا اوکے okay. فوٹو رکھ لی اپنے موبائل میں بس جب بھی رونا ہوتا یاد نکال کے دیکھتے روتے ختم تصویر بن کے رہ گیا بس تو یادداشت حصہ بن کے رہ گیا بس تیری کہانی ختم اس دنیا کو چھوڑ کے نکل گیا تو یہاں کا سب گھر گاڑی موٹر سب سب پیسہ بینک بیلنس سب گیا تھا کچھ بھی نہیں اس کے لیے تو کرتا تھا آخرت کے کی لیے کیا کیا اب دیکھ وہاں دیکھو مت دکھاؤ ان کو جاننام اچھے تھے یہ میرے لیے بہت اچھے تھے ہمارے بچوں کے لیے اچھے تھے ہاں اللہ کے معاملے میں کیسا تھا اس کا تعلق تم سے اچھا تھا تج سے اچھا تھا اور بچوں سے اچھا تھا سب کے لیے بہت کچھ کرتا تھا اللہ تم کیا کرتا تھا تم سے اچھا رشتہ تھا اللہ سے تعلق کیسا تھا اس کا روکتی لی آ کے روکتی پڑوسی رشتے دار سب قبر کے بعد اندر کوئی اندر اس کا عمل بہت یہ احادیث ہمارے لیے ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم جاگیں اپنے اس خواب سے جو ہم کو موت کی نی سلائے ہوئے ہے غفلت کی نیت سلائے ہوئے ہیں ہمیں ہم خواب نہیں خواب وہ خواب ٹوٹتا ہے موت آنے پر دنیا ختم ہو جائے گی دنیا چھوٹ جائے گی وہ چھوٹنے والی دنیا کو دل سے چھوڑنے کی عادت ڈالنے ہم سب یہاں بچا کے رکھے ہوئے ہیں یہ دنیا موت سے بچا سکتی نہیں ڈاکٹر بھی آتے ہیں, میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ سوچیے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اوپر والے سے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بس میری ہم نے سب ٹرائی کی بہت کیا نہیں کر سکتے اس سے آگے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہم بہت کوشش کی نہیں بچا پاتے موت کا پریشان آتا بے گردی کے ساتھ لے جاتا یہ نہیں دیکھتا کہ اتنے کانٹیکٹ سے اس کی وجہ سے کتنا بزنس ڈسٹرب ہو جائے گا اس کی وجہ سے کیا کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی کہیں لے کے گیا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا حکم آیا تعالی لے کے جاتا ہوں ہم کو بھی اتنی لے جائے گا اس کی تیاری ہماری کیا ہے باب نمبر چوالیس باب یقبض الارض یق بابلم قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اپنی مٹھی میں لے گا <تصفيق> حدیث نمبر بیالیس عن رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, الارض و بیمین اللہ تعالی زمین کو اپنے قبضے میں لے لے اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لکھتے ہوں گے یقول تمقول میں آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے اور اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں میں حفیقی بادشاہ ہوں کہاں ہے زمین کے بادشاہ سارے زمین کے بادشاہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہ پھر رہان امرود نہ جانے کتنے بڑے بڑے گورنر سب عہدے والے ریاستوں والے تھاٹ بھاٹ والے سواریوں والے فوجوں والے برہنہ ہوں گے اسے برہنا ہوں گے اسے لباس تک نہیں اس دن اللہ رب العالمین کہے گا میں بادشاہ ہوں مالک الدین بدلے کے دن کا مالک ایک قرت ہے ملک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے الملک القدوس وہ بادشاہ بھی ہے قیامت کے دن دنیا میں تو کتنی سارے بادشاہ ہیں چلتے رہتے ہیں عارضی طور پر لیکن قیامت کے دن سارے بادشاہوں کی بادشاہی جو ظاہری طور پر تھی عارضی طور پر تھی وہ بھی ختم ہو گئی کوئی بادشاہ نہیں کرنا اب صرف ایک بادشاہ ہونا اللہ تعالیٰ سرما کا میں بادشاہ ہوں کہاں زمین کے بادشاہ ہوں بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے نا یہ باٹ میں تھے حکومتیں چلاتے تھے حکم دیتے تھے لوگ ان کا حکم مانتے تھے ان سے ڈرتے تھے کائیں اب اللہ کی بادشاہ آج کا دن آیا ہے اب جزا یا سزا تو یہ قیامت کا دن آنے والا ہے قیامت کے دن کی تیاری آدمی کو کرنا چاہیے اس دن ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی سارا اقتدار صرف اور صرف خالص اللہ کی اللہ تعالیٰ پوچھے گا علی من کو کس کی بادشاہت ہے آج اب خود اللہ تعالیٰ گھمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ لاہ اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے اور بڑا قہار ہے سب پر غالب ہے اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتا ہے اس سے پرار کیا نہیں کر سکتا اتنا زبردست ہے سب پر غالب ہے قاہر ہے وهو وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے سارے بندوں میں سب سے اوپر ہے اور ان پر قادل اور ہے ان کے اوپر تو یہ قیامت کے دن ہوگا اور سارے بادشاہوں کی ساری دن ختم ہوگی حدیث نمبر 43 عائشہ رضی اللہ عالم فرماتی عائشہ رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قیامت کے دن لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا فاتن اوراتن عورلا فاق ننگے پاؤں اورا ننگے جسم برہنا ارلا بغیر ختنہ کیے جیسے پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت ختنہ اس کی نہیں ہوتی اور جب ہوں گے مرد ہوں گے عورتیں ہوں گی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی ایک دوسرے کو دیکھیں گی آپ <تصفيق> نے فرمایا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کا وہ گمان بھی ہو ان کے ذہن میں خیال بھی آئے ایک دوسرے کو دیکھنے کا وہ اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کی سوچے گی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے کیا مرد اور کیا عورتیں کیا برہنا اس وقت ایسی حالت ہوگی آپ زلزلوں کو دیکھیے دنیا کے زلزلوں میں دیکھیے آپ جیسے زلزلہ آتا ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے اس وقت انسان گھبرا کے بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ دنیا کے زلزلے ہیں قیامت کے دن کا زلزلہ اور اس کے بعد کے حالات اس میں کسی کو ہوش نہیں ہوگا اس لیے اس کا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے برہنہ کو دنیا میں آدمی بھی شہوتیں ہوتی ہیں کوئی برہنا ہو تو آدمی اس کو دیکھتا ہے شہوت کی نگاہ سے وہاں گھبراہٹ اتنی تاریخ ہوگی خوف اتنا تاری ہوگا کلیجا منہ کو آ جائے گا اس وقت آدمی کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور اس سے محظوظ ہوں ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں آدمی پریشان ہوگا اس وقت میں ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرماتے ہیں تو شروع وفاتن اوراتن ارلا قیامت کے دن حشر میں جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں ننگے بدن اور بےخت نقالت اماح ایک عورت نے کہا ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی رسول کیا باز لوگ باز کی چھپانے کی جگہوں پر نظر ڈالیں گے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھیں گے کالا قلانا آپ نے کہا اے قلانی لکھل شاہنی ہر ایک کو اس وقت میں اپنی مصیبت کی پڑی ہو اپنی پریشانی میں مشغول ہوگا اس کو دوسرے کو دیکھنے کی کوئی موقع ہی نہیں ہوگا اس کو وہ دوسرے کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہوگی وہ اپنی ہی پریشانی میں وہ اپنی ہی پریشانی میں پریشان ہوگا وہ دوسروں کو دیکھنے کے اس کے پاس چاہت بھی نہیں ہوگی اور موقع بھی نہیں ہوگا کسی کو اتنا شعور ہی نہیں ہوگا کہ دوسروں کو دیکھ سکے وہ اپنی ہی پریشانی میں ہوگا امام فرمودی نے اس کو کیا تو یہ ساری حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہے موت بڑی سخت چیز ہے دنیا سے مبارکت ہونے والی ہے آخرت کی تیاری کرنا یہ سب سے بڑی اصل نبلی ہے قیامت کے دن ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی ایک بڑائی اللہ کی باتیں رہے گی پھر اللہ جس کو عزت دے وہ عزت پائے گا اللہ جس کو زلیل کرے وہ زلیل ہوگا اللہ جس کو کامیاب قرار دے وہ کامیاب ہوگا اللہ جس کو ناکام قرار دے وہ ہو ناکام ہو رہا ہے اللہ جس پر رحم فرمائے وہ جنت کا حقدار بنے گا. اور اللہ تعالی جس سے ناراض ہو جائے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا یا پھر اگر ایمان رہا تو جتنا اللہ تعالی چاہے گا جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے اللہ کے غضب سے اور آصرت کے حوالناکیوں سے اللہ سب, ہم سب کو محفوظ رکھے اور آصرت کی تیاری کرنے والا بنائیں دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی یہاں کی مہلت ختم ہو جائے گی جتنی بھی مہلت جس کو بھی ملی ہے جتنی عمر ملی کسی کو چالیس کسی کو پچاس کسی کو ساٹھ اور کسی کو ستر جو بھی عمریں ملی ہیں. جتنا وقت گیا وہ گیا لیکن آج اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس آج بھی موقع ہے لیکن آج کے دن میں کئی لوگ مر چکے ہوں ان کا موقع ختم ہو گیا ہمارا موقع باقی ہے اب یہ عقل مندی ہے کہ ہم اپنے بچے ہوئے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں جو بھی ایک دن چار دن چار سال دس سال جس کے بھی پاس باتیں ایک ایک دن کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے صرف کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں صرف کرنا یہ ہماری کامیابی کی چابی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو اس بات کی فکر نصیب فرمائیں اور دنیا کے دھوکے سے شیطان کے دھوکے سے نفس کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور آخر کی تیاری کرنے والا ہم سب کو بنائیں ہم سب کو جیسے آج اللہ نے جمع کیا ہے ہم کو اللہ رب العالمین آج سے سائے میں جمع کریں اور قیامت کے دن ہم کو جنت میں بھی اللہ رب العالمین جنت کے دوس میں جمع فرمائیں ابو الحال عواستہ اتنی ساری قیمتی باتیں ہم نے سنی ہیں جو ہمارے دلوں کو جھجھوڑنے کے لیے کافی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتوں کا سب سبھی اس روم کی شہر دیواری کر رہ جائے اور جب ہم باہر نکلیں روم سے تو ہماری فی الحال ویسی ہو جائے ویسے پہلے تھی اتنا سب کچھ ہم نے سن لیا ہے اگر اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں خراب نہ آئے نہ تو پھر ہم کب بدلیں گے شیخ نے بڑے اچھے انداز میں دنیا کی حقیقت ہم کیا ہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے بڑے اچھے انداز میں ساری باتیں ہمارے سامنے لاتی ہیں کہ امریکی کچھ شہری کی گنجائش باتیں نہیں ہیں صرف عمل کی ضرورت ہے اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے یہی بھرپور واقع ہے کہ آج دنیا کی اکثریت شرک اور بلاپ کے اندر بروبت ہے ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں آخر کو بھول گئے ہیں بچوں کی فکر نہیں ہے اولاد کی فکر نہیں ہے بیوی کی فکر نہیں ہے اپنی فکر نہیں ہے یہی فکول واقع ہے یہی فکول واقع ہے آپ کو قیامت مت کبھی نجات دے گا یہ فکر واقع ہے نہیں کہ دنیا کے آخری کونے میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو اپنے گھر کی خبر نہ ہو آپ کی اولاد کی خبر نہ ہو اور پوری دنیا کی خبر آپ کے پاس ہو اس خبر سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ وہ بات یہ ہے بالحو سے مرد کر کہوں مالا یا نہیں جن چیزوں سے آپ کے کوئی سابقہ نہیں ہے جو چیزیں آپ سے متعلق نہیں ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں آپ پوری دنیا کی خبر رکھیں ایک پل پر, پر کی خبر ہو آپ کی بچے آپ گھر سے باہر جاتی ہے باہر نکلتے ہی اپنے بیگ میں نقاب رکھ دیتی ہے کسی لڑکے اور عاشق کی موٹر پر بائک پر بیٹھ کر کے کالج جاتی ہے اور پھر واپس ہوتی ہے اور گھر کے قریب ہوتی ہے نقاب پہن لیتی ہے آپ کو کچھ خبر نہیں ہے لیکن پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس ہیں کسی حکومت گر رہی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے چھ چھ گھنٹہ آئی پھر میچ دیکھتے ہیں لیکن دس منٹ کا پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پوری رات میچ دیکھتے ہیں فجب کی نماز پائے رہتی ہے جماعتیں چھوڑتی رہتی ہیں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑتا یہ فیبول واقع ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر ہمارے اندر فکور واقع پیدا ہو گیا تو ہماری نجات ہوگی فیکول واقع دنیا کی سیاست نہیں ہے جو اہل سیاست ہے وہ ان سے متعلق کے بارے معلومات رکھیں ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا ہمارے الویال کے بارے میں سوال پھیل جائے گا کوئی عالم نام محمود امسکم و عالی کو بنا اپنے آپ کو چاہیے اپنے ارویال کو جہان سے بچائیے اور ان او کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہم اپنا پورا ٹائم دوسری چیزوں کے بارے میں دنیا کی سیاست میں دنیا کے کی کیا ہو رہا ہے پورا ٹائم اسی میں لگا دیتے ہیں سب کچھ پورا وقت اسی کے اندر برباد کر دیتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے دن کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کبھی فرصت ہے ہمارے پاس ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اس فرصت کا فائدہ اٹھا ہے اس کو سمجھیں یہ موقع بار بار انسان کو نہیں ملتا ہے تو میرے بھائی بڑی قیمتی باتیں شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور سچائی یہ ہے کہ وہ ساری حدیثوں کی شرح اور اس کا معنی مطلب میں نے آج سمجھا ہے شیخ کے جوبش سے ابھی تک نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہ حدیث کا مانا حقوق کیا حقیقت میں اگر انسان غور گئے تو آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے قیمتی اور کسی موتی اور جواب پانے سے کب نہیں ہوتی ہیں لیکن بس یہی ہوگا ہمارا ہاتھ یہاں سے نکل جائیں گے بھول جائیں گے جب تک یہاں سے افسر تھا دیکھا الحمدللہ ہمارے اوپر اثر تھا سب کے اوپر اثر تھا لیکن جیسے باہر نکلیں گے سب کچھ ختم ہو جائے پھر ہماری زندگی موج والی شروع ہو جائے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سد اللہ ابرامین شیخ مدم کے ہاتھ فرمائے ان کے لیے صلی اللہ تعالیٰ سے توفیق بخشے اور اللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق جی اصل عمل ہے میرے بھائی, بھائی, بھائی عمل ساتھ میں جائے گا یہ سننا ساتھ میں نہیں جائے گا سننا کسی کام کرنے جو کچھ ہم نے سن لیا اگر عمل ہمارا نہ ہو تو کوئی فائدہ ہمارا نہیں ہے اس کا اس لیے عمل ہم کریں صحیح عمل ہمارے پاس ہو اور امر صحیح وہی ہوتا ہے کتاب اللہ کابولہ سرکر رسول کی مطابق سرب سالین کے فہر کے مطابق ہوتا ہے وہی صحیح عمل ہوتا ہے وہی انسان کو نجات دینے والی چیز ہوتی ہے تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے ہم عہد کریں کہ اب تک جو زندگی بدل ہے اسے ہم دورہ کریں ایک نئی زندگی کی شروعات کریں پہلی بار شروع کریں گے تکلیف ہوگی لیکن بعض میں چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے شیطان یہ بہتاتا رہتا ہے کہ اب تک چلو چلتا تو اسی چلنے تو کیا ضرورت ہے کرنے کی یہ شیطان کی ہر کنڈے گر بھائی ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ ابرامی نے ابن عظیم علمی دورے کی ہم کو توفیق دی اور شیخ محترم کے بھی شکرگزار ہیں کہ شیخ ہمیں وقت دیا کافی ٹائم دیا ساری مصیبتیں میں تہذیبرداشت کی اور ہم تک اپنی قیمتی باتوں کو پہنچایا دعوا سنکر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دورہ کرنے کی اجازت دی اپنے سارے متعین کے جنہوں نے اس دورے میں کسی بھی طرح کے کی تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے تعاون ان کی نیکیوں کو ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ کو حروف فرمائے مرد اور خواتین سب نے برسر کے حصہ لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی اپنی محنت اور اس کی اپنی اخلاص اور کوشش کے متعلق اللہ تعالیٰ اسے عمر سے نواز دے کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے تشریف لائیں اور استفادہ کیا بس یہی مدارش ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں عمل کریں گے تریس کا فائدہ ہوگا ورنہ ہمارا وقت برباد ہو جائے گا ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی جامع انہیں پر اس دور المیہ کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور سب کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ الامی نے ہم سب کو سلیف ساحف کے عقید اور محنت پر قائم رکھے سے شرط اور خلافات سے محفوظ رکھے اور اللہ آمین، ہم سب کے خاص برامین و, و سعود محمد علیہ و صاحب و جاکم اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ و وبرکاتہ بس ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اور بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے یہاں پر ٹیبل ہوا کرتے تھے ہمیں ٹیبل بغل کے روم میں لگا دیا ہے ان ٹیبلوں کو یہاں لانا ہے اور کرسیاں لگانی ہیں اگر سب لوگ مل کر کریں گے پانچ مہینہ کام ہو جائے گا اگر دو لوگ کریں گے تو